سلی علی رسول ہل کریم والی و صحابی اجمعین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دون ما لا يزرهم ولا قل کو اللہ فل ارزان ہوتا امایش ریک اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نقصان بھی نہ دے سکیں اور نفع بھی نہ پہنچا سکیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں میرے پیغمبر کہہ دیجئے کیا تم بتلاتے ہو اللہ کو وہ بات جو اللہ بھی نہیں جانتا آسمانوں میں اور نہ زمین میں پاک ہے وہ اللہ اور بلند و بالا ہے وہ اللہ ان کے شریک بتانے سے سبح ربی رب العزت عماء یصفول على, المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم على سیدنا ومولانا محمد ع سید و مولانا محمدن و بارق وسلم <تصفح> گزشتہ دو درسوں میں سورت یونس کی تفسیر کے سلسلہ میں یہ بیان ہوا مشرقی نے مکہ اللہ کی ذات کے قائل تھے اور وہ اللہ کی صفتوں کے بھی اقراری تھے بیت اللہ کو انہوں نے تعمیر کیا اور وہ اس کے متولی تھے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے عشق کا دعویٰ کرتے اور محبت کے رنگ میں ان کی تصویریں گھروں میں اور بیت اللہ میں لٹکاتے بچوں کو ختنہ بٹھلاتے خود داڑھی رکھتے ان سے پوچھا جاتا کہ یہ افعال کیوں کرتے ہو تو کہتے کہ یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے حاجیوں کو ستو پلاتے آب زمزم خود پیتے حج اور عمرے کرتے حجر اسود کو چومتے ان سب چیزوں کے وہ قائل بھی تھے اور معترف پھر امام المبیا سرور کائنات حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جھگڑا اور ان کا تنازع اور ان کا اختلاف کس مسئلے میں تھا جب آپ ان سے اللہ کی ذات بھی نہیں منوانا چاہتے پرچی بھائی کوئی نہ بھیجے پرچیوں کا وہ اللہ کی ذات کے بھی قائل ہیں مانتے ہیں آپ انہیں اللہ کی ذات بھی نہیں منوانا چاہتے وہ اللہ کی صفتوں کے بھی قائل ہیں خالق مالک رازق موہی ممید مدبر پیدا کرنے والا روزی دینے والا بارش برسانے والا رب السماوات رب العرش رب العرض یہ <تصفح> سب کچھ وہ اللہ کو مان رہے ہیں اعمال میں وہ حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں احرام باندھتے ہیں تلبیہ کہتے ہیں طواف کرتے ہیں حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں آبے زمزم پیتے ہیں بیت اللہ کو بنانے والے ہیں جب وہ ان سب چیزوں کے قائل ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا جھگڑا مکے میں اٹھ کھڑا ہوا بیٹا باپ کے مقابلے میں چچا بھتیجے کے مقابلے میں ماموں بھانجے کے مقابلے میں بیٹا باپ کے مقابلے میں سکا بھائی سکے بھائی کے مقابلے میں میاں بیوی کے مقابلے میں بیوی ادھر ہے میاں ادھر ہے چچا ادھر ہے بھتیجا ادھر ہے اتنی لڑائی ہوئی اتنا انتشار اتنا افطراف اتنا اختلاف اور اختلاف کی اتنی شدت کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے مسلمان ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ بابا بدر کے میدان میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے لیکن پھر مجھے خیال آیا باپ ہے میں نے تلوار روک لی حضرت ابو بکر نے فرمایا بیٹا شکر کرو تو میری تلوار کی زد میں نہیں آیا ورنہ کعبہ کے رب کی قسم ہے تیری گردن اتار دیتا اس دن تو میرا بیٹا نہیں تھا میرے بیٹے وہ تھے جو محمد عربی کے جھنڈے کے نیچے آئے صلی اللہ اتنی شدت کبھی دیکھی آپ نے آج ہمارے ملک میں بڑا شور ہے انتشار ہے اختلاف ہے فرقہ واریت ہے اور لوگ ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں سارے مولوی فرقہ واریت پھیلاتے ہیں لوگ فیصلہ نہیں کرتے کہ فرقہ واریت کہتے کس کو اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی دوسرے پہ زیادتی کرتا ہے اگلا جواب دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں تم دونوں غلط ہو دونوں ایک جیسے ہو دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں البادی ازلم ابتدا کرنے والا ظالم ہوتا ہے جواب دینے والا ظالم نہیں ہوتا آج اگرچہ انتشار ہے اختلاف ہے افطراک ہے میں مانتا ہوں لیکن اس حد تک ہے کہ بیٹا باپ کے مقابلے میں تلوار لیے کھڑا ہے اس حد تک انتشار ہو گیا ہے کہ بھائی بھائی کے مقابلے میں تلوار لے کے کھڑا ہے بدر کے میدان میں ابو حذیفا میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہیں اٹھارہ سال عمر ہے ان کا باپ اتباہ چچا شہبا ان کا بھائی سامنے والے لشکر میں یہ ادھر ہے چچا باپ ایک بندہ باہر نکلتا کہتا حل میں مبارس میرے مقابلے میں کوئی ہے تو سامنے آئے تو سب سے پر... کار تھا باہر نکل کے کہتا ہے ہل میں مبارس تم تو کہتی ہو کہ تمہارے بندے مر جائیں تو جنت ملتی ہے اور ہمیں جہنم ملے گی تو جنت کا کوئی حصول چاہتا ہے تو مقابلے میں آئے نا میدان میں نکلے کون نکلے گا کوئی آئے مقابلے میں ایک دفعہ اس نے للکارا سناٹا چھا گیا اور پھر آسمان کے فرشتے یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ ابو حذیفہ صفوں سے باہر میں نبی پاک کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے پوچھتا ہے یا رسول اللہ اجازت ہو تو بابا سے دو دو ہاتھ کر لوں فرمایا بیٹا اندر چلے جاؤ صفوں میں باپ ہے اگر میں اس کو تیرے مقابل تجھے اس کے مقابلے میں بھیجوں نا تو دنیا کفر یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ اس نبی کے ماننے والے اتنے بے دید ہوتے ہیں کہ اپنے والد کا بھی حیا نہیں کرتے چلے جاؤ واپس باپ مارا گیا چچا مارا گیا بھائی مارا گیا تینوں قتلوں جنگ تھمنے کے بعد ان کے پاؤں میں رسیاں باندھ کے کتوں کی طرح گھسیٹ کے انہیں کلیبے بدر میں کنویں میں ڈالے, ڈالا گیا جب اس کے والد کے پاؤں میں رسی ڈالی گئی نا اور گھسیٹا گیا ابو حذیفہ رو پڑے آنکھوں میں آنسو آئے نبی پاک نے پوچھا بیٹا باپ کی اس زلط کو دیکھ کہ کتے کی طرح رسی ڈالی ہوئی اور گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں آسو اس لیے آئے کہتا ہے نہیں یار اس میں اس لیے نہیں آنسو اس لیے آئے کہ اگر میرے باپ کو کچھ زندگی اور ملتی اللہ کرتا شاید یہ بھی مسلمان ساری زندگی جہنم میں جلے گی مکہ مکرمہ میں یہ جو انتشار ہے اختلاف ہے اور شدت اختلاف کی اتنی اتنی شدت ہے ادھر قربانی کا جذبہ ہے ادھر مخالفت کا زور ہے تبتے ہوئے کولوں پہ لیٹنا کوئی آسان ہوتا ہے کہ بندے کی چربی پگھل پگل کے کولوں کو راکھ بنا دے اور اس پر نمک ملا پانی چھڑکا جائے اور لڑکوں کے ہاتھ میں زنجیریں پہنا کے اب بلال کے ان کو کہا جائے مکے کی نکیل دار زمین پہ اس کو گھسیٹو دوسرے دن پھر تپتے ہوئے کولوں پہ لایا جائے تھوڑا سا تصور تو کرو ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو تپتے ہوئے کولے کا بنا ہوا تو نہیں ہے بلال یہی چمڑا ہے اس کی چربی پگھل کے ان کو بجھاتی ہے کیا چیز میرے نبی نے پلائی تھی بلال کو کہ دوسرے دن جب امیہ پوچھتا ہیں پھر بھی اس کا نام لے گا اور بلال مسکرا کے کہتا ہے ظالم اس کو ماننے کا جتنا مزہ آ آیا ہے اللہ کی صفتوں کے بھی وہ کائل بیت اللہ کے وہ متولی ہیں بیٹوں کے نام عبد رکھتے ہیں حج کرتے ہیں رام باندھتے حجر اسمت کو چومتے ہیں کس بات پہ جھگڑا تھا نقطہ وہ کون سا تھا جس پہ آ کے جھگڑا ہوا اختلاف ہوا اور بیٹا باپ کے مقابلے میں تلوار سونت کے آگے چچا بھتیجے کے مقابلے میں آ بدر کے میدان میں جب قیدی ستر بندے بنائے گئے آپ نے فرمایا سناؤ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے سارے صحابہ کہتے ہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے اس کے دو فائدے ہوں گے ایک فائدہ یہ ہوگا مال اکٹھا ہو جائے گا اسلحہ خریدیں گے مقابلہ کریں دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ستر آدمی ہیں چھوڑ دو پتہ نہیں ان میں سے کتنوں کو اللہ اسلام کی توفیق دے دے اور ہوا بھی اسی طرح ان قیدیوں میں عباس ہیں بعد میں مسلمان ہوئے ان قیدیوں میں نبی پاک کے داماد ابوالعص ہیں بعد میں مسلمان فرمایا یا رسول اللہ یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے ہمیں مکے سے نکالا ہمارے مکانوں پہ قبضے کی ہماری دکانیں ہتھیار ہمیں مارا اور پیٹا اور ہمارے دوستوں کو تبتے ہوئے کالوں پہ لٹایا ان میں میرا ماموں بھی ہے آپ کا چچا بھی ہے حضرت حمزہ کا بھائی بھی ہے یہ سارے ان میں موجود ہیں ان کو ایک قطار میں کھڑا کر دیجیے آپ آڈر دیتے چلے جائیں ہم ان کی گردنیں اڑاتے چلے جائیں فدیا لے کے چھوڑ دیا اللہ نے سورت انفال میں فرمایا ماکانا دنیا چاہتے ہو مال آ جائے, آ جائے اگر یہ پہلے سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی کہ ہم نے بدر کے شریک میں سے کسی کو بھی عذاب نہیں دینا تو اس فدیہ لینے کے بدلے میں میں تمہیں عذاب علیم میں مبتلا کر دیتا ابو بکر رونے لگے حضور رونے لگے اوپر سے حضرت عمر یا رسول اللہ مجھے بتائیے کیوں رو رہے ہیں میں بھی شریک ہو جاؤں فرمایا عمر چپ کر جا اللہ کا عذاب سامنے آ گیا تھا اور اگر آ جاتا تیرے سوا کوئی بھی نہ جو مشورہ تو نے دیا تھا رب نے وہی مشورہ ارش پہ قبول کیا اتنی شدت اختلاف کی اتنی شدت پیدا ہوئی کیا منوانا چاہتے تھے نبی پاک اللہ نہیں منوانا چاہتے اللہ کی سفتیں نہیں منوانا چاہتے عام پڑھا لکھا طبقہ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ بھی سمجھتے ہیں شاید ابو جال اللہ کو نہیں اللہ نہیں مانتا تھا تو کابے کو بیت اللہ کیوں کہتا تھا اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی اگر اللہ کو نہیں مانتا تھا تو کابے کو بیت اللہ کیوں کہتا تھا اللہ نہیں مانتا تھا تو احرام کیوں مانتا تھا اللہ نہیں مانتا تھا تو بیت اللہ کا طواف کیوں کرتا تھا چنانچہ قرآن پاک نے بیان کیا کیا منوانا چاہتے ہیں نبی پاک ذرا آئیے سفر نمبر ہے چار سو تیئیس جو ہمارے پاس قرآن پاک ہے ان کا سفر نمبر ہے چار سو تئیس چوبیسواں پارا ہے جی چوبیسواں پارا ہے جی نمبر ہے چودہ سفر نمبر چار سو تیئیس کی دوسری سطح ہے جی سورت میم مومن سورت المن اس کی آیت نمبر چودہ اور ہمارے پاس جو قرآن پاک ہیں سفر چار سو تئیس دوسری سطر جی وہ مسئلہ بیان کیا اللہ نے جو نبی پاک منوانا چاہتے تھے اور مشرق اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور مزے کی بات یہ کہ جب یہ مسئلہ بیان کیا نا آیت نمبر چودہ میں اس سے پہلے جو چودہ آئے ہیں نا اس میں اللہ نے اس مسئلے کی اہمیت کو بیان کی پہلے چودہ آئے دیکھیں کسی کو کوئی اہم بات سمجھانی ہو تو پھر پہلے بندہ اس کو متوجہ کرتا ہے او بھائی غور سے سننا اگر تم نے مان لیا تو یہ ل... جانی ہو جین میں ڈالنی ہو اس کی پہلے تمہید باندھتے ہیں چودہ آیتوں میں اللہ نے پہلے اس کی تمہید باندھی اللہ نے فرمایا اور اسے معمولی اس کو بھیجنے والا کون العزیز جو کون ہے غالب ہے العلیم جو کون ہے جاننے والا ہے غافر زمبے گناہوں کو بخشنے والا ہے قابل توبے توبہ کو قبول چاہتا ہوں اللہ فرماتی قابل توبے توبہ قبول کرنے والا ہے شدید القابے سخت عذاب والا ہے ضد تولے بڑی قدرتوں والا لا الہ الا اللہ ساری کائنات کا الہ ہے الیہ المصیر ایک دن لوٹ کے تم نے جانا بھی اسی کے پاس اس کو معمولی نہ سمجھنا پھر اس کے بعد فرمایا بڑی واضح سی بات ہے بڑی کھلی سی بات ہے بڑی بین سی بات ہے ضدی لوگ اس میں جھگڑا کریں گے عنادت جھگڑا کریں گے اللہ یہ ملون وہ من ہُو لہو یو سب ہُونا بھی رونا لینا اوئے لوگوں جو بات ہم تمہیں آیت نمبر چودہ میں بتانا چاہتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں وہ مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے اگر تم نے اس کو مان لیا تو میرے عرش اٹھانے والے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائیں کرنے لگے اسے معمولی نہ سمجھنا عرش اٹھانے والے فرشتے تمہارے لئے دعائیں مانگیں گے اس مسئلے کو اگر تم نے مانا یہ بات بیان کی آگے فرمایا اگر تم نے اس کو نہ مانا تو پھر میرا غضب اترے گا میرا غصہ اترے گا اور تم قیامت کے دن کہو گے ربنا امتنس نہ تینے نسنت نے توں نے دو دفعہ ہمیں موت دی دو دفعہ تو نے ہمیں زندگی دی فہل الا خرو <تصفح> کوئی رستہ نہیں ہے اس لیے کہ جب اکیلے اللہ کی عبادت کی دعوت دی جاتی تھی مینو نارے لگایا کرتا تھا نارے لگایا کرتا تھا شریکوں کی بات کی جاتی تو نارے لگاتا تھا خالص میری وحدانیت کی بات کی جاتی تیرے ماتھے پہ شی عرش کا مالک ہے یلک الروحا من امره الا میا شاہ یلک الروحا توجہ کرنا یلک الروحا من امره الا میا شاہ اوئے لوگوں جس طرح جسم میں روح آتی ہے تب جسم کسی کام کا بنتا ہے روح آتی ہے تو پکڑتا ہے روح آتی ہے تو سنتا ہے روح آتی ہے تو دیکھتا ہے روح آتی ہے تو چلتا ہے روح آتی ہے تو سونگھتا ہے روح ہے تو دوڑتا ہے جس طرح انسان کے جسم کے لیے روح کی طرح یو کہ روح امن امرحی علام شاہ اگر وہ مسئلہ نہیں ہوگا یہ کائنات مردہ ہو جائے گی کائنات مردہ ہو جائے گی وہ روح ہے وہ مسئلہ پوری کائنات کی بھیجنے والا کون ہے جو لوگوں کے درجے بلند کر دیتا ہے بھیجنے والا کون ہے جو عرش کا مالک ہے بھیجنے والا کون ہے جو عزیز ہے بھیجنے والا کون ہے جو علیم ہے بھیجنے والا کون ہے جو غافر الذنب ہے قابل التوب ہے ماننا میری بات کو جو میرا نبی منوانا چاہتا ہے مولا ایڈی لمبی چوڑی تمید بدھی ائی وہ مسئلہ بھی تو بیان کر میرے مولا منوانا کیا چاہتا ہے اللہ نے ایت 14 میں اس مسئلے کو بیان کیا فدوتوں میں تکلیفوں میں بیماریوں میں دکھوں میں تخت پر تختے پر غموں میں پریشانیوں میں قرضے میں جکڑے ہوئے ہو کاروبار نہ ہو اولاد ہو تب اولاد نہ ہو تب مال ہو تب مال نہ ہو تب خوشحال ہو وہ تب بدحال ہو وہ تب سیر ہو کے کھالو تب بھوکے رہو تب صحت مند ہو تب بیمار ہو وہ تب جیل کی تنگو تاریخ کوٹھڑیوں میں ہو وہ, تب، تخت پہ ہو وہ تب اور تختے پہ چڑھ جاؤ تب فرد اللہ ہمیشہ بغیر واسطے اور وسیلے کے پکارو تو کس کو پکارو فد اللہ مخل سینا فد اللہ مخل کیا میں نے لے جاؤں آپ کو ایک اور جگہ پہ آئیے ذرا سورت کا نام ہے سورت ناہل سورت کا نام ہے سورت ناہل یت نمبر ہے چھیاسٹھ بالکل سفے کی نیچے والی دو سطروں پہ آ جائیے جی. تاکہ آپ کو پتا چلے ہے خالص کس کو کہتے ہیں خالص پکارو تو کس کو سنیے کیا کہتے ہیں انبئی نے فرسن ودام ان لقم فل انعام لائبراہ میری توحید کو سمجھنے کی بہت ساری دلیلیں ہیں اور اگر کوئی تجھے نظر نہیں آتی تو اپنے دروازے پہ بندھے ہوئے جانور کو دیکھ انقم فل انعام لائبرا کبھی تیرے سامنے ہم نے فرشتوں کو جھکایا تو کتنا گھٹیا ہو گیا کہ تجھے سمجھانے کے لیے مجھے ڈنگروں کی مثالیں دینی پڑ گئی کس کو کہتے ڈنگر ن لکم فل انعام لائبرا تمہارے لیے چوپایوں میں دلیل موجود ہیں سمجھنے کی کوشش کر گائے کو دیکھ بکری کو دیکھ بھینس کو دیکھ چوپاوں کو دیکھ جو تیرے دروازے پہ بندے ہوئے ہیں نسخی کم ہم پلاتے ہیں تم کو نسخی کم ہم پلاتے ہیں تم کو مافی بتون ہی اس چیز میں سے جو جانور کے پیٹ میں اس چیز میں سے ہم تمہیں پلاتے ہیں ممبئی نے فرسن گوبر میں سے ودامن خون میں سے گوبر میں سے خون میں سے ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ علم نبی پاک کے چچاد بھائی ہیں مفسر قرآن ہیں اور نبی پاک نے تہجد کے ٹائم ان کو دعا دی تھی یا اللہ میرے چاچے دے پتر نقران دا علا متافر ابن عباس کہتے ہیں گوبر اور خون کیا تشریح کرتے ہیں فرماتے ہیں جب غذا میدے میں پہنچی تو میدے نے کام کرنا شروع کیا تو اصل غذا اوپر آ گئی اور فضلہ گوبر جو ہے وہ نیچے تو غذا کو گوبر سے کیا کر لیا الگ کر لیا اصل غذا کو الگ کر لیا گوبر فضلا نیچے بیٹھ گیا اصل غزا... اس نے کام کرنا شروع کیا اصل غذا میں سے کچھ کا خون بنایا وہ دل کو سپلائی کر دیا اور کچھ کا دودھ بنایا وہ جانور کے تھنوں کو سپلائی کر دیا اللہ فرماتے ہیں م... ممبئی نے فرسن ایک طرف گوبر ہے میدے میں ودام پھر لہو جگر, جگر میں پہلے غذا کو گوبر سے الگ کیا پھر اصل غذا کو خون سے الگ کیا فرماتے ہیں ممبئی نے فرسن ودمن ایک طرف گوبر ایک طرف خون ان دو پلیتیوں کے درمیان میں سے ہم تمہیں پلاتے ہیں لبنن خالصا لبنن لبن خالصا سائے پینے والوں کے لیے کتنا خوشگوار ہے ہم پلاتے ہیں تم کو لبنن خالصا میرے بندے میں نے تیرے مزاج کا کتنا لحاظ کیا گوبر کی آمیزش تو بڑی دور کی بات ہے اس کی بو بھی نہیں آنے دی خون کی بڑی دور کی بات ہے لہو کی بو بھی نہیں آنے دی اللہ فرماتے ہیں اور میرے بندے جس طرح میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے تو بھی میری پکار خالص کیا کر لہدی لہ نبی پاک یہ منوانا چاہتے تھے بغیر واسطے وسیلے طفیل صدقے دروئی پنجابی میں کیا کہتے فلاں دی دروئی یہی دا واسط فلانے دا صدقی فلانے دا, فلانے دا یعنی تو یعنی یعنی اپنی سخاوت کی وجہ سے تو نہیں دیتا تو ویسے تو نہیں دیتا تو سخی نہیں ہے کسی کا واسطہ دیتا ہوں تو پھر تو دیتا ہے فلانے دا واسط فلانے دا صدقی نبی پاک منوانا چاہتے تھے فد اللہ پس پکارو اللہ کو خالص